بضلاً من اللہ ونعمة واللہ علیم حکیم یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے اور اللہ بڑا جاننے والا بڑی حکمتوں والا ہے